شرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے للہ ما فی فی الارض الملک الحمد على قدیر جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تصویر کرتی ہے اسی کی سچی بات چاہی ہے اور اسی کی تعریف لا ہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے خلقكم مؤمن واللہ بما وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر کوئی تم میں سے کافر ہے اور کوئی مومن اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه مصير اسی نے آسمان اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور صورتیں بھی پاکیزہ بنائی اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے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 اور اللہ دل کے بھیدوں سے واقف ہے اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کیا تم کو ان لوگوں کے حال کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزا چکھ لیا اور ابھی دکھ دینے والا عذاب اور ہونا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ <سسيح> حمید یہ <سسيح> اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ کہتے کہ کیا آدمی ہمارے ہادی بنتے ہیں تو انہوں نے ان کو نامانا اور مو پھیر لیا اور اللہ نے بھی بے پروائی کی اور اللہ بے پروائی اور سزاوار حمد و سنہ ہے زعمالذین کفروا ان لن یبعثوا قُل بلا وربی لتبعثنتم لتنبعن بما عملتم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 واللہ بما تعملون خبیر تو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور نور قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ اور اللہ تمہارے سب آمال سے خبردار ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغاب ومن یؤمن اللَّهُ وَيَأْمُرُ بِالصَّالِحَاتِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لِلنَّاسِ طَيِّبَاتِهِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ قَٰبِحَاتِهِ وَيَهْدِي بِهِ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 ہمیشہ ان میں رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے اصحاب النار وبئس اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھتلایا وہی اہل دو ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ بری جگہ ہے ما اصاب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 فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين اور اللہ کی اطاط کرو اور اس کے رسول کی اتاد کرو اگر تم مم پھیر لوگے تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے اللہ لا الہ الا ہوں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 والله عنده اجر عظیم تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے اتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا